یا نور اللہ ماہ رمضان مبارک کی بہاریں ہیں اور اس ماہ مبارک میں ہمیں جنت مانگنے کی ترغیب اللہ کے حبیب علی سلاۃ اسلام نے دلائی اور جہنم سے امان مانگنے کا بھی فرمایا ان شاء اللہ زو جلد ہم کچھ جنت کے بارے میں سنیں گے اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر مکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلی اللہ علی محمد وصحد وبارک وسلم جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں ناختم ہونے والی نعمتیں اور جنت ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے اور جنت پیدا کی جا چکی ہے اس کی نعمتیں تیار ہیں جنتیں آٹھ ہیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنت عدم جنت ما جنت خد ج فردوس جنت نعیم جو دار الجلال جنت ہے یہ ساری جنت نور کی بنی ہوئی ہے شہر گھر محلات برتن دروازے کھڑکیاں بالا خانے اوپر نیچے پردے زیورات ہر شے دار الجلال میں نور کی ہے اور دار القرار جو جنت ہے اس کی ساری چیزیں مرجان کی بنی ہوئی بہت ہی قیمتی پتھر ہے اس میں ہر چیز مرجان کی ہے دارالسلام جو جنت ہے اس کی تمام چیزیں یاقوت احمر یاقوت بھی بہت ہی ویلو ایبل بہت ہی قیمتی پتھر ہے سرخ یاقوت اس کی بنی ہوئی اور جو جنت عدن ہے اس کی ساری چیزیں زبرجد کی بنی ہوئی یہ بھی بڑا قیمتی پتھر ہے اور جنت عدن سبحان اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کسی کنجوس کو داخل نہیں فرمائے گا جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالی کسی تکبر کرنے والے کو داخل نہیں فرمائے گا جنت ما یہ خالص سونے کی جنت ہے گولڈ تھوڑا سا دس گرام بھی سونا لینا ہو ہزاروں روپے وہاں جنتی سونے کی سبحان اللہ یہ وہی جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے اور یہیں سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اور قرآن پاک میں تین جگہ پر جنت کا بیان ہے پارہ اکیس سورہ سجدہ کی آیت نمبر انیس میں پارہ ستائیس سورہ نجم کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں پارہ تیس سورہ نازعات کی عائد نمبر چالیس اور اکتالیس میں سنیے اللہ ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق عطا رہا ہے امتحان کی تیاری کرتے ہیں مکان کی تیاری کرتے ہیں کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں عید کی تیاری کرتے ہیں جنت کی تیاری نہیں کرنی ہاں تیاری کرنی ہوتی ہے اعشاد ہوتا ہے النَّفْسَ النَّفْسَ ترجمہ کنزلی ایمان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 میں فردوس دوس مدا قلا مانگتا ہوں میں فر دوس خلا مانگتا ہوں محمنی انی الوکل جنتل پھر دوسا بھی حساب حبی صلی اللہ تعالی علامد اس جنت کا ذکر قرآن پات میں ایک مرتبہ آیا ہے یہ جنت خالص چاندی کی ہے اور جنت کی چاندی اور دنیا کی چاندی اس کا کیا کوئی کمپیرزن ہے کوئی تقابل ہی نہیں ہے وہاں کی سمجھیں گے دو ماشا چند گرام چاندی دنیا کی ساری چاندی سے زیادہ قیمتی ہے یہ پوری جنت خالص چاندی کی بنی ہوئی پارا اٹھارہ سورہ فرقان کی ایٹ نمبر پندرہ میں اس کا ارشاد ہوتا ہے کل اد علی کا خیر ام جنت القلون تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے وہ ان کا سلا اور انجام ہے تو مجھے اسلام بھائی ہو جاننا چاہیے جس سے بھی پوچھا جائے وہ یہی کہے گا چاہیے پھر تیاری دنیا کی عارضی نعمتیں چاہیے لگزریز چاہیے صوفہ چاہیے بیڈ چاہیے کارپٹ چاہیے پینٹ کروانا ہے اے سی لگوانا ہے تیاری کرتے ہیں نا محنت کرتے ہیں نا مزدوریاں کرتے ہیں نا مشقتیں اٹھاتے ہیں سردی گرمی بھول جاتے ہیں جنت کے لیے کیا تیاری کی کیا تیاری کریں یاد رکھیے جنت کی بھی تیاری ہوتی ہے کس طرح نیک اعمال کی بجا آوری کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ سب سے پہلے تو ایمان ہے بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا اور جو ایمان والا ہے عام ان الصالحات عمل عوامل الصالحات قرآن پاک میں اس کی تکرار ہے صرف ایمان لانے پر اکتفا کرے فرائض بھی ادا کرے نماز بھی ادا کرے روزے بھی رکھے زکوٰۃ بھی دے حج کی استطاعتیں حج بھی کرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے اولاد کی دینی تربیت کرے ذکر اسکار کرے تلاوت پڑھے صدقہ و خیرات دے جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ دینی مدارس دینی مدارس دینی جامعات ان کی خدمت کرے مساجد کی تعمیر کرے سلا رحمی کرے اچھے کام کرے یہ اچھے کام سمجھیں کہ یہ جنت کی تیاری نیک اعمال یہ جنت کی تیاری ہے خوف خدا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے عشق مصطفیٰ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی میں اخلاص کے ساتھ نیک کاموں کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی رضا کے خاطر زندگی گزارنے والے ہیں سبحان اللہ موت کے وقت ان کو فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے کون سی خوشخبری سنیے سورہ فجر کی آئی نمبر ستائیس اٹھائیس انتیس تیس يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنَّةُ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ترجمہ ایمان اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تج سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جو اطاعت گزار فرما بردار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہوتی ہے ان کی شب و روز کھانا پینا سونا جاگنا لین دین کاروباری معاملات اولاد کے معاملات رشتہ داری کے معاملات سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں جب یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے رب کی رحمت سے یاد رکھیں جنت میں داخلہ رب کی رحمت سے ہوگا عمل سے نہیں ہوگا اور جنت کے جو دراجات ہیں وہ نیک اعمال کا بدلہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے جنت میں جو جتنی اونچی منزل پر ہوگا اس کو اتنے زیادہ راحت ہوگی اتنے زیادہ انعامات ہوں گے جہنم میں جو جتنا نیچے ہوگا اتنا زیادہ تکلیف میں ہوگا تو جنت میں جب اتاد گزار فرما بردار ایمان والے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے سکات دینے والے نیک اعمال بجا لانے والے نیکی کی دعوت دینے والے لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے دین کی خدمت کرنے والے اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے اپنی جوانی رب کی فرما برداری میں بسر کرنے والے نیک و کار جب جنت میں داخل کیے جائیں گے انہیں کیا کہا جائے گا سورج دہر اللہ کرے ہم قرآن پاک پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں بھی آئیٹ نمبر بائیس میرشاد ہوتا ہے کم مشکور ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلاح ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی اللہ اکبر وہ منظر کیسا ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے کاش ہم بھی داخل جنت کیے جائیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو وہ اللہ حضرت ربی اللہ تعالی فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام تو ہم نے جہنم میں جانے والے کیے ہیں شوق ہمیں جنت میں جانے کا ہے نماز پڑھتے نہیں روزہ رکھتے نہیں صدقہ دیتے نہیں سکات دیتے نہیں حج کرتے نہیں اور جنت میں جانے کا شوق ہے بھائی تیاری بھی تو کریں تو سنیں جو نیکو کاریں اوڑا ہیں نیک مال کی بجا آوری کرنے والے ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے سورہ زمر آئٹ نمبر 73-74 میں ارشاد ہوتا ہے وہ سی نت جنتی سو ماروں حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ, سلام عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ کون ہوں اورا سنل اب اورا سنل اود نت بب امنل جنتی ہئی سنشن جن الام لی ترجمائی کنجلی مان اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے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 الہی جہنم سیادہ دکل دے محفل دولہ مانگتا ہوں محفل محمد ایمان کے ساتھ ساتھ جنت کی تیاری کے لیے کیا احمال کرنے چاہیے اس رسالے میں پڑھیے اس کا نام ہے جنت کی تیاری اس میں پڑھیے اس میں ان عامال کا ذکر ہے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال مکتوت المدینہ کی کتاب بھی جس میں دو ہزار سے زیادہ مستند احادیث ہیں وہ پڑھیں اور جنت کی تیاری کریں یاد رکھیں علم دین کی جستجو علم دین کی تلاش یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے میرے آکاد و عالم کے داتا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے علم کی جستجو میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے علم سیکھنے کے لیے اجتماع میں آ جائیے علم دین سیکھنا ہے مدر اذاکرے میں شرکت کیجیے علم دین سیکھنا ہے جامع المدینہ میں داخلہ لے لینا بھائی شوال میں داخلے شروع ہو رہے ہیں علم دین سیکھنا ہے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیغان میں آ جائیں علم دین سیکھنا ہے مدنی قافلے میں سفر کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو علم دین سیکھنا ملے گا مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کئی طرح کے کورسز ہو رہے ہیں گھر بیٹھے کورس کر لیں وقت کون سا آپ کی پسند کا اور درس انتظامی کر لیں اور طرح طرح کے کورس شادی کورس حج کورس عمرہ کورس اور فیضانے تفسیر کورس اس طرح کے کئی کورسز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے آمین اللہ جنت الفردا صبح حساب آمین آمین آمین, آمین النبی صلی اللہ تعالی